حدیس نمبر دو سو اٹتالیس حضرت اکرم صلی اللہ علیہ جس نے اللہ سے شہادت مانگی بصدق سچے دل کے ساتھ سچائی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس کو شہداء کے مرتبوں میں پہنچا دیں گے وہ ام ماتا اعلیٰ فراشی اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی کیوں نہ مرے اللہ عمر زخنی فی سبیل سے بیری وجال قبری فی بلد رسوری میری دعا مانگ کرے اللہ عبر ذخنا فی سبیل سبرے وجال قبورنا فی بلد رسوری اے اے حضرت عمر مانگا کرتے تھے دی ضرور اب میری شہادت منازل منزل کی جگہ مرتبہ مات فراشی فراش من اللہ شہادت جس, جس نے مانگا جس سے سوال کیا اللہ تبارک و تعالی سے شہادت کا بصدق سچائی ہے اللہ تعالی پہنچائیں گے اس کو منازل شہداد شہداد شہداد کے مرتبوں میں اگرچہ وہ مرے اپنے بچھونے پر اپنے پر جی ہاں جس شخص نے اللہ تبارک و تعالی سے سر دل کے ساتھ شہادت مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے شہادت کے مرتبوں پر فائز فرما دیں گی اس کی دعا کی بہ اگر وہ شہادت کی تمنا کرتا ہے اور اگرچہ وہ میدان کارزار میں جا کر لڑتے ہوئے کفار کے ہاتھوں سے مرا نہیں بلکہ اپنے بستر پر, پر ہی کیوں نہ مرا اللہ کے ہاں رحمتوں خز... رحمتوں کے خزانے بڑے وسیع ہیں وہ اس کو شہادت کا مرتبہ دے دے گا اس کی دعاؤں کی بدولت اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شہادت نصیب فرمائے اگر نہ ایسا موقع ملے اللہ تبارک و تعالی کو شہادات کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے انبیاء کے ساتھ صلاحہ کے ساتھ قطقیہ کے ساتھ ترکیب من یا سعلا فیل ہوا ضمیر فاعل اللہ مفہول به اول الشہادت مفہول به ثانی بازار سکن مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے سعلا فیل سعلا فیل اپنی ضمیر فاعل دونوں مفہولوں اور مطالق سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر شر بلغہ اللہ منازل الشہدائی بلغ فیل ہوا ضمیر مفہول بھی مقدم اللہ فاعل مؤخر منازلہ مذاف شہدا مزا مزا مزافلے مل کر مفول بھی خبریہ مات فیل ضمیر ہوا فائل الا جار فراش مذاف و مزافل مزاح مضاف مل کر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ماتھیل اپنی ضمیر فاعل متعلق سے مل کر جملہ فیلیا خبری ہو جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط مؤخر شرط مؤخر اپنی جزائے مقدم یعنی بلّہ سے مل کر جملہ پہلیا خبری شرطیا ہو کر پھر جزا من منصا اللہ, من اللہ شہادت علاقہ ہی کے لیے شرط الجز مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرتی حدیث نمبر دو سو انچاس ٹو فورٹی نائن من تبس فرصن تصدیخرا شبعه، شبعه، فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کمانا ہوتے کسی کو رو کے رکھنا پالنا فرسن گھوڑا فرس گھوڑا فیصب ایمان ہے بمانے سے فائل مؤمنن کے و باب تفعیل سے تصدیق مصدر ہے, ہے تصدیق کرنا کسی کی وات وعدہ شب آہ شب اور اشب مصدر اور اشب شین کا کسرہ کے ساتھ فتحہ کے ساتھ اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا کھلا کر کسی کو شراب کرنا شیر ہو کر کھانا ری ارس یا ری راکر کسرا کے ساتھ بھی اور فتحہ کے ساتھ بھی ایک ہی مانا ہے پی کر شراب ہونا کسی چیز کو شب اور رئی میں فرق یہ ہے کہ شب مانا کھا کر شراب ہونا اور رئی پی کر شراب ہونا و بول بول مانا پشاب روز روز کہتے ہیں لید اور گوبر کو ٹھیک ہے سر اور گوبر وغیرہ جو جنوروں کا ہوتا ہے جن کا گوبر ہوتا ہے تو وہ بھی روز کا اخلاق ہوتا ہے جن کے ہاں لید ہوتی ہے تو بھی روز کے اطلاق سی میزانی میزان ترازو جو کل قیامت کے دن اعمال نام مرے گا اعمال کا, کا ترازو ہوگا اعمال کا جو وزن ہوگا اس میں ان چیزوں کو تولا جائے گا راستے اللہ اللہ میں باللہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے وہ تصدیق اور اس کے وعدے کو مانتے ہوئے اس کی تصدیق کرتے ہوئے فَإنَّ شَبْعَهُ وَرَيَّهُ فَس بے شک شبعَهُ اس کا سیراب ہو, ہو کر پینا اور اس کی یا اس کا گوبر ابل اور اس کا پیشاب فیمی جانی ہی اس کے ترازو میں ہوگا یومل قیامت قیامت کے دن جی ہاں جس نے اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کی خاطر گھوڑا پال رکھا اس کی حفاظت کی اس کی نگرانی کرتا رہا اس لیے پالتا رہا کہ اس پہ سوار ہو کر میں کفار سے لڑوں گا کلیمت اللہ کی خاطر اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے دشمنوں سے لڑوں گا اگر اس خاطر سے اس نے سے گھوڑے کو پالا ہے تو کل قیامت کے دن اس نے جو جو خوراک کھلائی اپنے گھوڑے کو وہ بھی جو گھوڑے کو پلایا وہ بھی پھر اس کھانا کھانے کے بعد اس چارہ وغیرہ کھانے کے بعد جو اس کا پہانا بنا اسی طریقے سے جو اس کی لیڈ بنی اور جو پانی وغیرہ پینے کے بعد اس کا جو پیشاب بنا یہ چاروں کی چاروں چیزیں اس کا کھانا اس کا پینا پھر اس کا پیشاب اور اس کی نیٹ یہ ساری کی ساری چیزوں کو لہ تبارک و تعالیٰ عمال نامے میں اس کا وزن کریں گے اور اس کے بقر اس کے لیے کیا ہوگا سواب ہوگا جی ہاں منحصر جس نے روکا گھوڑے کو بھی اللہ اللہ کی روکا مطلب پال رکھا ایمان امب اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو تصدیق امبے وادی اور اس کے وعدے کو اس کے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے اس کے وعدے کو مانتے ہوئے بہن نشب آس اس کا سیر ہو کر کھانا بریا اور اس کا سیر ہو کر پینا ورا صحو اور اس کی لیڈ وباول اس کے, کے ترازو میں ہوگا یومن قیامت قیامت کے دن بہت بڑی فضیلت ہے تو اس کا یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے آمال نامے میں تلیں گی جتنا بھی ان کا وزن ہوگا اس کے وزن میں اس کا ثواب ملے گا جی ہاں نیتوں کا محرم ہے رب اگر آپ نیت کر لی ہے آپ نے جس چیز میں بھی بھلے آپ اس کو اپنے کاموں میں بھی پھر استعمال کرتے رہیں لیکن نیت آپ کی اچھی ہے اللہ تبارک وطالعہ آپ کی نیت پر بھی اس کو آپ کو فرمائیں گے تو شباہ ری آپ اس کو شباہ اور ریہو راہ کے کسرہ اور شین کے کسرہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو مناسب لگے شباہ ریہ منشندیا اختبہ سفید و ضمیر ضلحال فراسن مفعول بھی ہی فی جار شبیل مضاف لفظ اللہ مضاف لے مضاف مضاف مجرور جار مجرور مل کر متعلق مستبص فعل کے ایمانن مصدر بمان اسم فاعل مؤمنا بعدان لفظ اللہ مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئی ایمانن مصدر بمان اسم فاعل کے ایمانن مصدر بمان اسم فاعل اپنی ذمیت فائل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر ماتوف آلے و حضرت عادفہ تصطیقاً مصدر بمعنے اس میں فائلoi مصدقاً باجارواد مزاف وال انظامر مزاف علی است مزاف علی مزاف علی مل کر مجرور جان رضی اخت لئے مصدر بمعنے اس میں فائل ہیں تصطیقاً مصدر بمان اسم میں فائل میں مصدقاً اپنی زن sortir فائل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر ماتوف معطوف لے اپنے معطوف سے مل کر حال ہوا احتبا کی زمین ذلحال کے لیے ذلحال حال مل کر فائل ہوتب فیل کے لیے اپنے فائل اور متعلق پر مفول مہی سے مل کر جملہ فیلی خبریں ہو کر شرط میزانی جزائ شرو انہ عروف مشبہ الفیل شب آف ذمیر مضافل مضاف مضافل مل کر معتوف اور سے آجفا ارو مزاح مظافل مل کر ماتوف اول واؤر فاطف روسا مظافل مل کر ماتوفانی واحر فاطف بہ لو مزاحمل مزا ماتوف علے ماتو اپنے تینوں ماتوفوں سے مل کر اسم ہوا انا حروف مشبہ بال فیر فی جار میزان مذاف و ہے مظافر مزاح مضافل مزا مل کر مجرور جار مجر مل کر متعلق ہوئے ثابت ان اسم فائل مقدر کے یوم القیامت یوم مضاف القیامت مضافل مزاح مضافل مضاف مضاف مل کر مفول فی ثابت سیر عثم فائل اپنی ضمیر فائل مطالعت اور مفول فی سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر انا اپنے عصم اور خبر سے مل کر جملہ عصمیہ خبریہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شقیہ ہوا حدیث نمبر دو سو پچاس من کان حضرت حضرت حضرت سے ہی روایت ہے کہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من کانا جس کے بال ہو من کان لگو شعر جس کے لیے بال ہوں مطلب جس کے بال ہوں مطلب فلیکرم چاہیے کہ ان کا احرام کرے جی چارواں نمبر جس کے بال ہوں اس کو چاہیے کہ ان کا کیا کرے اکرام کرے اکرام کا کیا مطلب ان کو دھوئے ان کو صاف رکھے ان میں تیل لگائے ان کی کنگی بھی کرتا رہے اب اس میں افراد اور تفریح ہے افراد اور تفریح سمجھتے ہیں افراد مانا بہت زیادہ تفریح مانا انتہائی زیادہ کمی اب اگر آپ ظاہر میں دیکھیں گے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو ماشاء اللہ ایسے ہیں کہ جیسے بال جیسے گھاس اگ گئے ہیں جب آئے گی گھاس کی کٹائی کا وقت تو دیکھا جائے گا مالک اس کا دیکھتا ہی نہیں ہے گھاس کو اس کا خیال ہی نہیں رکھتا تو اسی طریقے سے بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے بال کدھر کو جا رہے ہیں کوئی مشرق کوئی مغرب کوئی شمار کوئی جنوب ہفتہ ہفتہ بلکہ مہینہ مہینہ پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے دھونے کا بھی خیال نہیں ہوتا اجڑے ہوئے بال ایسے لگتے ہیں جیسے بکھرے ہوئے کانٹے تو ہے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بالمقابل دوسری طرف دیکھا جائے تو افراد کیا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اسی کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ ہر وقت تیل اور ہر وقت ہی کنگھی اور بالوں کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں افراد اور تفریح نہیں کھائی ومور یا اوسط وا بالکل ایسا بھی نہ ہو کہ بس چوبیس گھنٹے بالوں کی اور باقی بناو سنگار کا خیال رہے اور ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل دنیا کا کوئی پتہ ہی نہ ہو صفائی سفائی ایمان ہے تو اس لیے جس کے بال ہو چاہیے کہ وہ اکرام کرے مطلب ان کو دھوئے ان کو صاف رکھے اور ان میں تیل بھی لگایا کرے ان کی کنگھی بھی کیا کرے لیکن یہ ایسا ہو کہ کم از کم ایک دن ترک کر کے اس طریقے سے وغیرہ ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت اور دن میں بھی چار سے پانچ مرتبہ اور چھ مرتبہ بس ان کو دھویا جائے اور ان, کو پھر تیل لگا جائے اور ان کی کنگی کرنا چاہیے تو مطلب یہ ہے کہ بس ایسا نہ ہو کہ بلکل ان کو بے حال چھوڑ دیا جائے جس کے بالوں اس کو چاہیے کہ ان کا اکرام کرے تو بالوں کا اکرام کیا ہے دھونا صاف رکھنا تیل لگانا کنگی کرنا وغیرہ من شرپیا کانا پھیلے ناقص لگو ذرف مستقر خبر مقدم شارن اس میں موخر کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبری جملہ فیلیا خبری ہو کر شرط فاجزیہ لام امر یکرم فیل ہو زمیر فائل ہو زمیر مفول بی فیل اپنے فائل مفول بی سے مل کر جملہ فیلیا انشائی ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ فیلیا خبری شرطیا نوہم آخروں میں اسی جملہ شرطیہ کی شرط اور جزا کی ہی ایک اور نو ہے شرط اور جزا کی ہی ایک اور نو ہے فرق کیا ہے پہلے آپ اس سے پہلے جو آپ ترکیب کرتے آئے ہیں اور اس میں جو حدیثیں ذکر کی ہیں وہ تقریباً ساری کی ساری حدیث وہ ہیں جو من شرطیہ سے شروع ہونے والی ہیں اور اس باب میں اور اس عنوان کے تحت جو نو آخر من کے تحت احادیث آ رہی ہیں جو احادیث کے ٹکڑے بیان ہو رہے ہیں وہ احادیث ہیں جو اعزاز سے شروع ہونے والی ہیں اجاز شرطیہ سے بس اتنا سا فرق ہے وہی شرط اور جزا چلتی رہے گی صرف یہ ہے کہ من کی جگہ کا کا فأنت ابو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں。رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا لگنا سی اتائی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمائے اذا کا سید اتو کا, کا, تیری تیری کا, کا اور بری لگے تجھے تیری برائی فن تمہیں جب تجھے تیری بڑھائی اچھی لگے اور تیری برائی تجھے بری لگے تو تُو علامت ایمان کی پر اچھا فرمایا کہ اگر تجھ سے کوئی نیکی ہو جائے تو کوئی نیکی کرے تو تجھے خوشی محسوس ہو تجھے اچھا لگے اور اگر تجنا سرگرد ہو جائے کوئی گناہ کا کام ہو جائے تو, تو اس پر کیا ہو جائے پریشان ہو جائے غمگین ہو جائے اور تجھے برا لگے اور تو اللہ سے ڈرنے لگ جائے تو بس یہ تیرے ایمان کی علامت ہے جی ہاں تو نیکی کا ہو جانا اچھا لگنا برائی کا ہو جانا برا لگنا برا فیل ہونا یہ کیا ہے ایمان کی علامت ہے جی اذا سرحت کا حسنت ہے جب اچھا لگے تجھے خوش کر دے تجھ کو تیری نیکی اور بری لگے تجھے تیری مرائی انتا مؤمن تو مؤمن ہے اذا شرطی ہے صرحت فیل کاف زمین مفہول میں مقدم حسنت و مزاق کاف زمین مزاقلے مزاق مزاقلے ملکر فاعل فیل اپنے فاعل مفہول بھی شمل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر معتوف حالے باہر سے آجفہ سا کا سہی اتو کا ساعت کاف زبیر مفول بی مقدم سی عت مزاف قابر مضافل مضافل مضاف مضاف مل کر فعل پھیل اپنے فائے مفول بی سے مل کر جملہ فیلیا خبری ہو کر ماتوف ماتوفہ اپنے ماتوف سے مل کر جملہ ماتوف ہو کا شرط انتمین الفا جزائیہ انتم مبتدا مین الخبر مبتدا خبر, خبر مل کر جمل اسمی خبرییں ہو کا جزا شرط اور جزا مل کر جملہ فیلیا خبری شرط حدیث کرنا حوالے کرنا کسی کے الامر معاملہ کوئی بھی الہ غیر اہلی غیر اہل مطلب نہ اہل لوگ فانتظر الساہ انتظر انتظار ساہ قیامت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اذا غصد الامر جب حوالہ کر دیا جائے معاملہ الہ غیر اہلی نہ اہل لوگوں کی طرف نہ اہل کی طرف تو فانتظر الساہ تو قیامت کا انتظار کر جب معاملہ نہ اہل کی طرف سفرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کر رابی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی کہ آپ ولیہ السلام تشریف فرماتے اپنے صحابہ کے ساتھ دیہات سے ایک شخص آیا اور اس نے آ سوال کیا رسول <تصفح> اللہ قیامت کب آئے گی آپ آپس اسلام نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمائے دا اس امر اور بھی کئی طرح سلاد آپس پر ارشاد فرمائے کہ جب امانت میں خیانت ہو دی اور اسی طریقے سے آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اس کے علاوہ یہ کہا کہ نہ اہل لوگوں کو حاکم مقرر کر دیا جائے گا اور آگے انشاءاللہ شاء اللہ اس باب پر مکمل ہوتی ہے باب رسانی میں آپ تفصیل سے حادیث کو پڑھیں گے اور سب سے خوشی کی بات یہ ہوگی کہ اس کی ترکیب نہیں ہے اس لیے آپ کو شاید بڑا اچھا لگے گا چاندہ حادیث رہتی ہیں آپ کی جہاں تک آپ کی ترکیب ہے جی ہاں صرف چاندہ حادیث ایک سے دو سبق انشاءاللہ پھر آپ کو اس پریشانی سے شاید نجات ملے گی لیکن آخر تک جان چھوڑنے والے نہیں آپ نے اس موقع پر احساس فرمایا کہ حوالے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کر دیا مطلب جو جو ذمہ داریاں ہیں جو جو عہدے ہیں ایسے لوگوں کو عہدوں پر فائز کر دیا جائے گا جو اس عہدے کے لائق نہیں ہیں جی ہاں کسی کو ایسے شخص کو قاضی بنا دیا جو قاضی بننے کا اہل نہیں حاکم بنا دیا جو حاکم بننے کا اہل نہیں اور کسی کو معلم اور معلمہ بنا دیا وہ اس کا اہل نہیں یا اس کی اہل نہیں مگر اگر غرض جو بھی کام ہے جو بھی معاملہ ہے کسی بھی حوالے سے تو جو وہ کہتے نا کہ جس کا کام اس کو ساتھ ہے جس کو اس فیلڈ سے وابستگی ہے اور وہ اس کا علم ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن جس کو سوالے سے کوئی پتہ ہی نہیں ہے اور اس کو اس کے طریقہ کار کا ہی پتہ نہیں ہے اس کو آپ کیا کر دیں وہ والی ذمہ داری حوالے کر دیں یہ پھر کیا ہے قیامت کیا اور آج اگر آپ دیکھیں گے اس وقت آپ کو ہر عہدے پر ایسے ہی لوگ نظر آئیں گے جو اس کے اہل نہیں ہیں اور یہ ہے قیامت کی علامت قیامت کی علامت اسکول چلانے والا کالج کا پرنسپل انپڑھ ہو مدرسہ اور اس کا انتظام چلانے والا دینی علوم سے بالکل کوڑا ہو اسی طریقے سے اور بھی جتنے دنیاوی اعتبار ہیں جو عہدے اور ذمہ داریاں ہیں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تمام عہدوں پر اللہ ماشاء اللہ جو اسل نہیں ہے تو یہ کیا ہے قیامت کی علامات میں جی ہاں حضور نے آج سچا سال پہلے الامر آلی جب جائے پر اہل لوگوں کی اہل کی طرف الہ تذر سات اور قیامت کا کی انتظار کیجیے پھر شردیال مجرور اپنے نائب فعل اور متعلق سے مل کر, کر شرط فعل فعل فعل فعل فعل فعل بھی فعل اپنے فائل بھی سے مل کر جملہ پھیلیا انشائیہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ پھیلیا حدیث نمبر 253 قربان جائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پوری کی پوری معاشرت سکھائی جینے سے لے کر مرنے تک کیا کام کس طرح لوگوں کے ساتھ رہنا ہے کس طرح چلنا ہے کس طرح اٹھنا ہے کس طرح بیٹھنا ہے کس طرح کھانا ہے کس طرح پینا ہے حضرت جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور اکرم سرکار دو جہاں رحمت اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاط فرمایا اذا تم تم جب تم ہو تلاثن تھی فلا یا تنازع تنازع یا تنازع سرگوشی کرنا واہ ہم دو لوگوں کا آپس میں سرگوشی کرنا کہ کوئی تیسرا نہ سن پائے فلاں یا بس نہ سرگوشی کریں اس نام دو نل آخرے آخری کے علاوہ تیسرے کے علاوہ اگر تم تین لوگ ہو تو ان تینوں میں سے دو کو چاہیے جو کبھی بھی سرگوشی نہ کریں تیسرے کو چھوڑ کر حتا تخت اختلاط تو باب اختعال مانا مل جانا یہاں تک کہ تم مل جاؤ لوگوں کے ساتھ من کیوں؟, کیوں تین لوگوں میں سے دو آفس میں سرگوشی نہ کریں اس لیے کہ من اجلے این یقین کہ یہ بات اس کو امین کرے گی. ہائے ہائے کیا بات ہے جی ہاں اگر تین ہی لوگ ہوں دو لوگ آپس میں سرگوشی کرنا شروع کر دیں تو تیسرا یہی سمجھے گا کہ میرے خلاف سازش کر رہے ہیں یہ تو بھی میرے خلاف بات کر رہے ہیں یہ فطری بات ہے حضور نے معاشرت سکھائی ہے قربان جائی ہے آکاور کیا فرمایا کہ تم جب تین ہو تو تم کبھی دو سرگوشی نہ کرنا قرآن مجید میں بھی ہے کہ تم جو سرگوشیاں کرتے ہو تم میں سے کوئی ایسے دو نہیں ہیں جو سرگوشیاں کریں اللہ یہ کہ رب تیسرا ہوتا ہے تم تین سرگوشیاں کرنے والے نہیں اللہ ہوا رب ولا خمس ہوں ولا ادنا من کا ولا اکثر اللہ ہوا معم رب جانتا ہے کہ تم کیا سرگوشیاں کرتے ہو تم تین ہوتے ہو تو چوتھا وہ رب ہوتا ہے تم چار ہوتے ہو تو پانچواں وہ ہوتا ہے اس سے کم بھی اور اس سے زیادہ بھی وہی ہوتا ہے جی تو لیکن اگر تم تین ہو تو تم نے, تم میں سے چاہیے کہ دو کبھی بھی سرگوشی نہ کرنے یہ بات اس کو ہم کرے گی تیسرے کو وہ یہ سمجھے گا کہ میرے خلاف بات کر رہے ہیں اگر پھر میرے خلاف بات نہ بھی کی ہو لیکن پھر وہ یہی سمجھے گا اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ تم مل نہ چاہو ہاں جب بہت سارے لوگ ہوں کئی سارے لوگ بیٹھے ہوں تو پھر دو سرگوشی کر سکتے ہیں اب یہ کسی کو برا نہیں لگے گا کیا بات ہے اداک جب تم ہو تین کہ فلاجنان پس نہ سرگوشی کریں دو نظ آخر تیسرے کے علاوہ حتیٰ دخت رتونا یہاں تک کہ تم مل جاؤ لوگوں کے ساتھ من اجل ان یحزنہ اس لیے کہ یہ بات اسے غمگین کرے گی یحزن غمگین کرنا ادا شردیا کن تم پھیلے ناقص تم ضمیر اس کا عصم سلاستاً خوبصور فلے ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملے فیلی خبری ہو کر شرط فلا یا تناجہ فاجائ فائل تو نہ مزاف الآخر مزافل مزاف, مزاف مزافل مل کر مفول بھی حتی جار تختلی فیل تختلیتو فیل واؤ زمیر فائل بادار انناس مجرور جار مجرور مل کر متعلق و تو فیل کے منجار اجل مضاف ان مزدری اناثبہ یحب دنا فیل ہوا زمیر فائل مزدری مفہول بھی فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سمل کر جملہ فیل خبریہ خبری ہو کر بتا گئے کے مزدر کے مضاف فلے مضاف مضاف فلے مل کر مجرور منجار کے لئے جار مجرور مل کر مطالعے کی ثانی ہوئے تختری طو دو فیل, کے دو فیل اپنے فائل اور دونوں تختری سے مل کر ایک بنناس اور مجرو حتیٰ کے بعد کیونکہ المقدل ہوتے اس لیے متعلق مجرور مجرور ہوئے تنازع اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ پھیلیا انشا جزا شرط اور جزا مل کر جملہ پھیلیا خبریہ شرطی حدیث نمبر دو سو جعل ففٹی فور اضافہ حضور اکرم سر شاست مائن کے اراق دن تبھی لہو الجت ادا کروں گانا ارادہ کرنا فیصلہ کرنا آپ کسی بندے کے لیے مرے بھی اردن زمین جار الہ حاجت حاجت ضرور تو حضور اکرم صلی اللہ عل نے شاہرما اضا قبل آف دن اللہ تبارک و طرح جو فیصلہ کرتے ہیں کسی بندے کے لیے مو تب اردن کہ اس کو موت دیں کسی زمین میں اس کو موت دیں بے اردن کسی جگہ پر کسی زمین پر تو تو بنا دیتے ہیں اس بندے کے لیے الہ اس زمین کی طرف ہار ضرورت اللہ تبارک مطالعہ نے جس انسان کو جہاں پر موت دینی ہوتی ہے تو اللہ تبارک وطالعہ کوئی ایسی حاجت اور ضرورت بنا دیتے ہیں کہ یہ بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور یہ بارہا اس کا تجربہ انسانوں کو ہوتا ہے جَعَلَ ادا قبل اس کے بارے میں مشہور اس عزیز کی تشریح میں قصہ بیان کیا جاتا ہے تو سلیمان علیہ السلطلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلاۃ والسلام کے لیے ہوا کو مسخر فرمایا تھا انا فسخرنا سلیمان علیہ وسلام کے لیے ہوا کو مسفر فرمایا تھا جہاں چاہتے تھے وہ ان کو اڑا کر لے جاتی ایک ہی دن میں وہ مہینوں کا سفر طے کرتے تھے خیر سلیمان علیہسلاطلام کی مجلس میں کئی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اسرائیل روس کو قبض کرنے والا فرشتہ حاضر ہوا انسانی شکل میں تو ایک شخص کو بڑے غور سے دیکھنے لگا چلا گیا اس شخص نے سلیمان علیہ اللہت والسلام سے کہا کہ اسرائیل نے مجھے بڑے غور سے دیکھا ہے جو ابھی انسانی شکل میں فلائد ہے لہذا آپ جب اپنا سفر شروع کرنے لگے تو مجھے اپنے ساتھ دوسری جگہ لے جانا مجھے ڈر لگ رہا سلمان علیہ السلام نے اس کو اپنے ساتھ لے گئے دوسری جگہ پر جب پہنچے اب اگلے دن پتہ چلا کہ وہ شخص دنیا سے چل پسند سلیمان علیہ السلام نے حضرت اسراہیل سے پوچھا کہ یہ کیا واقع ہے کہ تم نے اس شخص کو بڑے غور سے دیکھا اور اس نے اس طرح کہا کہ مجھے اسراہیل نے بڑے غور سے دیکھا ہے اس لیے مجھے آپ نظر میں اس کو یہاں سے وہاں لے گیا اس کی موت وہاں واقع ہوگی تو اسلام نے کہا کہ وجہ یہی تھی میرے غور سے دیکھنے کی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ میں نے اس کو چند نمو بعد کہنا جا کر میں نے اس کی روح قبض کرنی ہے تو میں آرام تھا کہ میں نے چند لمحوں بعد اس کی روح وہاں قبل کرنی ہے تو یہ یہاں کیا کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرمایا اس کو یہاں سے وہاں پہنچا دیا اور یہ بہت کی بات ہے اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, کو تعالیٰ حق کا حکم اور جو تقدیر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے انسان کو موت دینے کا نہیں پتا کس زمین کے کس ٹکڑے پہ مرنا ہے مغیبات خمسہ میں سے کسی کو بھی نہیں مارو ان اللہ <سؤال> عند مسفا قیامت کہ اس کے پاس کوئی نہیں جانتا قیامت کب ہے وہی اللہ ضرور کسی کو نہیں پتا کب بارش ہونی ہے وہی جانتا ہے وہی عالم ماں فی الحا کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے رحم میں کیا ہے وہ رب جانتا ہے کہ کون ہے پہلے لڑکا ہے یا لڑکی بچہ ہے یا بچی پھر اس کے بعد بچہ ہے تو زندہ پیدا ہوگا یا نہیں اگر زندہ پیدا ہوگا تو کب تک زندہ رہے گا کہاں سے کھائے گا کیا کرے گا کہاں سے کمائے گا کہاں خرچ کرے گا کب دنیا سے جائے گا یہ سب وہی جانتا ہے پما ادری نفسم میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون سی زمین میں مرے گا وہ رب جانتا ہے پما ادری نفسم ماں تختو بدا کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کو کیا کمائے گا اس کی سوچ تو اس کی سوچ لیکن جانتا نہیں ہے کہ کل کو اس کے ساتھ کیا ہونا ہے جی ہاں تو یہ اللہ تبارک کو طرح سے فیصلہ فرماتے ہیں کسی بندے کے لیے قباف یموتا فیل فعال بازار مجرور جار مجمول مل کر متعلق ہوئے فیل کے فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ پھیلیا خبری ہو کر پتاویل مصدر کے مفول بہی فعل اپنے فائل متعلق اور مفول بھی سے مل کر جملہ پھیلیا خبری ہو کر شرط جال حاجتا الحا ہا جتن جال فیل ہو فائل لہو جار مجرون مل کر متعلق ہوئے جال فعل کے الحا جار مجرون مل کر متعلقنفول بہی فیل اپنے فائل دونوں متعلقوں اور مفہول سے خبریہ ہو کر شرط و شرطیہ حدیث نمبر دو سو پچپن و تاحت جیان حضرت ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخرایا المرق نیم کے فتحہ کے ساتھ مرک جو معنی ہوتے پکانے کے اور مرق نیم کے فتحہ کے ساتھ یاد رکھیے گا اس کا معنی ہوتے ہیں شوربے شوربہ شوربا جو سالن میں شوربا پانی لال کے جو شوربہ زیادہ بنایا جاتا ہے جبکہ نیم کے کثرت کے ساتھ مرک پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے بدبو دار تو مرق نیم کے فتحہ کے ساتھ شوربہ تو اکثر ماں جب تو شوربہ پکائے تو اس کا پانی اور زیادہ کر بتا ایران پر اپنے پڑوسی کا خیال رکھ جیران پڑوسی کو کہتے ہیں جی ہاں پڑوسی کا ہاں پڑھتے چلے آ رہے ہیں بارہا پڑتے چلے آ رہے ہیں تعجب ہے ان لوگوں پر جہاں جہاں وہ رہتے ہیں سالہ سال بیت جاتے ہیں اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میرے پڑوس میں کون بستا ہے انسان بھی ہے یا جانور وہ کھاتا بھی ہے یا بھوکا کا مرتا ہے اس کے بچے کیا کرتے ہیں جی ہاں اس لیے پڑوسیوں کے حال سے باخبر رہنا چاہیے خبر لینی چاہیے پڑوسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا میں نے آپ کو حضور کی حدیث سنائی ہے حضور اعظم سن پرماتے کے جمیل علوم نے اتنی تا کی اتنی تا کی پڑوسی کے بارے میں مجھے ڈر لگنے لگا اور مجھے یہ لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حقدار کا ٹھہرا دیا جائے اللہ. آج میں اور آپ اپنے حوالے سے ذرا سوچ لیں کہ پڑوسیوں کے حوالے سے ہم کتنے بار خبر ہیں حضور تو فرما رہے ہیں کہ جب تم سالن بناؤ جب شوربا بناؤ تو ذرا پانی اور زیادہ ڈال دو اس لیے تاکہ تمہارے پڑوسیوں کا خیال رکھا جائے ان کے ہاں بھی تھوڑا سا سالن بھیج دیا جائے اتنا ہی نہ بنایا جائے کہ صرف خود ہی کھا کر بیٹھ جائیں اور ساتھ میں کوئی بھوک سے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے گی یاد رکھو میں نے آپ سے کہا ہے کوئی دنیا کی عدالت کوئی مذہب آپ سے نہیں کہے گا کہ آپ کا گھر کھانے سے راشن سے بھرا ہوا ہے اور آپ کے پڑوس میں کوئی بھوک سے بھوکا پیاسا تڑپ تڑپ کر اس نے اپنی جان دے دی کوئی نہیں آپ سے پوچھنے والا لیکن جیسے ہی اس دنیا سے آنکھ بند ہوگی ایک اور جہاں لگنے والا ہے ایک اور عدالت لگنے والی ہے جس کے قاضی جس کا منصف وہ کائنات کا رب ہوگا وہ خالد ہی جہاں ہوگا جس نے آسمان کو حتیٰ کے ذرے ذرے کو پیدا کیا ہے وہ فیصلہ کرنے والا ہوگا اس دن وہ ضرور پوچھے گا کہ ہاں تمہیں میں نے اتنی نعمتیں دی تھی مستقل فین ایسی ہے جس مارک کا میں نے تمہیں اپنا نائب اور خلیفہ بنایا تھا تو کون ہوتا ہے مال کا مالک میں نے نے تجھے تجھے مال مال دیا تھا میں دے کر اپنا نائب اور خلیفہ بنایا تھا کہ تو میرے احکامات کے مطابق اس مال کو خرچ کرے تو تو نے کہاں خرچ کیا تیرے پڑوس میں تو میرا ایک اور بندہ روکو اور پیاسا تڑپ تڑپ کر جان دے بیٹھا اور تجھے خبر بھی نہ ہوئی اور تیرا گھر نیامتوں سے بھرا رہا اذا وقت ہمارا پتن ہائے جب تو پکائے شوربا تو اتر ماں زیادہ کر اس کا پانی پتاحد جیرا نکاط یا تاحد با بفا مانا خیال رکھنا اور خیال رکھ اپنے پڑوسی کا اور خیال رکھ اپنے پڑوسی کا پڑوسیوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں الاشردی یا تبخت افید تزمی فعل مرکتاً مفول فیل اپنے فائل مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیا خبری ہو کر شخص فا جز اکثر فائل ما آہ مزا مزہ مل کر مفول بھی فیل اپنے فائل مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیا انشا ہو کر ماتو فلے اور آہ فیل ہوا ضمیر فائل تاحل انتم فائل جی مضاف مضاف کا مزافل مزاف مزافل مزاف مل کر مفول بی فیل اپنے قائل مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیا انشا ہو کر معطوف معطوف لے اپنے معطوف سے مل کر جملہ معتوفہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ خبریہ العالمین